میرے بھائیوں میری بہنوں وہ مسلمان معاشرے جو اللہ تعالیٰ کے قانون سے دوری برت رہے ہیں وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں حکمران خزات علماء اور الہی قانون کے نفاذ کی دعوت دینے والے مبلغین اور مجاہدین پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے اور اس ذمہ داری کے بارے قیامت کے دن اللہ کے حضور انہیں جواب دہ ہونا ہے جب حکام شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر حکم دیتے ہیں تو ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جاتا ہے امن و امان کی فضا خراب ہو جاتی ہے حکومتوں کی تبدیلی یا سقوط کہہ لیجیے زوال کہہ لیجیے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ الہی شریعت اور آسمانی تعلیمات یہاں پر نافذ نہیں ہیں ہمارے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے کاش کے یہاں اسلامی حکومت قائم ہو جائے اسلامی شریعت کی بالادستی قائم ہو جائے تو اتنا کچھ جو ہو رہا ہے اتنی مشکلات جو اتنی مشکلات جو پیش آ رہی ہیں فوجیں جنہیں کفار کے خلاف لڑنا چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور اعلائے کلیمت اللہ کے لیے کفار پر حملے کرنے چاہیے وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں بہنوں پر حملہ آور ہیں اس کا بنیادی اور واحد سبب یہی ہے کہ یہاں شریعت کا قانون موجود نہیں ہے اگر شرعی قانون موجود ہو تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح عثمانیوں کو عزت دی اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا ہم اللہ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس کی کتاب اس کے دین اس کے رسول کی مدد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی مدد ہے جو لوگ قرآن و سنت سے ہٹ کر فیصلہ کرتے ہیں یا جہالت کی زمان بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے عثمانیوں کی عزت اور ان کا وہ عظیم مقام جو کتب تاریخ میں ہمیں ملتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھاما جس شخص کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی عزت حاصل ہوتی ہے اس کا قدم سرات مستقیم سے سیدھے راستے سے نہیں ہٹتا اور وہ اس الہی سنت کو پا لیتا ہے جو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والوں کو عزت و شرف کی ضمانت دیتی ہے اللہ جل جلالہ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر دس ہے لقت انفی وکر کم افلا تاخلون یقیناً ہم نے اتاری تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے تفسیر ابن کفیر جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو ستر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فی ذکرکم کا معنی ہے فی شرفکم اس میں تمہاری عزت ہے کتاب پر عمل ہوگا تو عزت حاصل ہوگی عثمانیوں نے اسلامی احکام پر عمل کر کے عزت اور عظمت حاصل کی جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے ہم ذلیل ترین قوم تھے اسلام کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی اللہ تعالی نے ہمیں جو عزت بخشی ہے اس کو چھوڑ کر ہم جتنی بھی عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا یہ یورپیوں امریکیوں افریقیوں کی ثقافتوں میں جو لوگ عزتیں تلاش کر رہے ہیں یہ روز بروز ذلت کی گہری کھائیوں میں گر رہے ہیں ٹوپی اتارنے کے بعد آخر خدا نخواستہ اپنی اظہار بند بھی اتار پھینکتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اس ارشاد سے عزت و ذلت اور عروج و زوال کے فلسفے کو کھول کر بیان کر دیا جو معاشرہ قرآن و سنت کی پیروی پر کمر بستہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت اور ترقی سے ہمکنار کرتا ہے اور جو معاشرہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے دور ہو جاتا ہے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے اللہ ج جل ارشاد فرماتا ہے من کا نا یورید العزت فلی جميعا سورہ فاتر کی آیت نمبر دس ہے جو عزت کا طلبگار ہو وہ جان لے کہ ہر قسم کی عزت اللہ تعالی کے لیے ہے ہر قسم کی عزت یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مطلب یہ کہ جو عزت چاہتا ہے وہ اطاعت خداوندی کر کے عزت حاصل کر لے سورہ منافکون میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ لَا عزت تو ساری کے ساری صرف اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کا حق ہے مگر منافقوں کو اس بات کا علم ہی نہیں آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤ سور باپ آخر عثمان اول مراد اور محمد فاتح محمد اللہ تعالی جیسے سلاطین کی سیرت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام ہی کو باعث عزت سمجھتے تھے قرآن کریم سے محبت کرتے تھے اور راہ خدا میں مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے انہیں زندگی کی ہر آسائش اور اچھی زندگی کا ہر ذریعہ حاصل تھا یہ تو بادشاہ تھے سلاطین تھے اور یہ سب راحتیں اور آسائشیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ تھی